رحمن اللہ, الرحمن اللہ صلی اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شوہر شہر باقی تمام سامین برادن خانہ صاحب کو سوچیں باقی السلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے ابھی تک تجبیات کے بعد میں تھا تجبیحات میں سے روزانہ پڑھی جانے والی مختلف سوسوں کے اور ایک ہزار کی مختلف باتوں میں دنوں میں مختلف حاجات رض کے لیے وہ الحمد للہ اٹھتیس درسوں میں ختم ہوا اور دو سو چونتیس تک دو سو چونتیس پبلک اٹھتیس پہ ختم ہوا اور ابھی جو ہے پھر نعیٰ درس دو سو پینتیس پبلک ایک سے یہاں سے وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ سورج و غروب ہونے ہوتے وقت دیکھیں یہ پاک مسئلہ کے اندر کتنی جو ہے ہر لمحے پہ ہر مقام پہ ہر حساس موڑ پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم ہے تو جس طرح صبح نیند سے بیدار ہونے پر جو ہے آپ کو دعا دے دیا دعو شریف کے شروع الحمد للہ الرز آحیہ نے بعد مامہ تنوئل باس اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کیا نین سے بیدار ہونے پر ابھی جو ہے پورا دن گزار کے سورج غروب ہو رہا ہے تو سورج غروب ہوتے وقت اب رات آ رہی ہے ہاں جی رات جو ہے بند مومن کے لیے دنیا کمانے والوں کے لیے دن اہمیت رکھتے ہیں دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا میں کس بتیں نوکریوں پر جاتے ہیں ڈیوٹیوں پر جاتے ہیں, ہیں کارخانوں میں جاتے ہیں اور پشاور جو ہے کھیتوں میں جاتے ہیں ہر کوئی اپنے دنیا کی مش... مسائل حل کرنے کے لیے ایک سب معاش کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں اب برات آنا شروع ہو گیا سورج گروپ آنے کے ساتھ ساتھ ہاں جی تو پھر جو یہاں سے اللہ آخرت کمانے والوں کے لیے خلوت نشینی کے اوقات آ رہے ہیں اس لیے جو ہے اس وقت کو بھی خاص اہمیت دے کے ہمارے بزرگان دین نے حضرت امیر کا بیس حضمدانی رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں بھی ہمیں دعا دیا ہے کہ اس وقت دین انسان غافل نہ تو دو سو پینتیس ابلی ایک جو ہے اس سلسلے میں سورج غروب ہوتے وقعات پڑھنے والی دعا جو ہے دو سو پینتیس ابلی ایک کے ذریعے سے میں نے کیا اس میں ایک دو درس ہو گئے اسی عیت کے اس دعا کے دل میں تو اس میں پہلا درس ہے دو سو پینتیس ابلی سے تو ہم یہ کبھی فرماتے ہیں سورج غروب ہوتے وقعات پڑھنے کی دعا ہاں <laughs> جی پہلا درس ہے آپ فرماتے ہیں سورہ غروب ہوتے وقت مندرجہ ذیل دعا کو پڑھ کر وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ حاضہ اقبال اللی کا و اطبار النحار کا حضور حضورالصلوات کا فخر ضمبی و تب بالیہ اِن کا التواب رحیم اتنا پر الجام دعا جان کر دعا کے اندر جو ہے علامہ حاضہ اقبال لی کا یہ ایک حصہ ہے و اقبال النحال کا یہ دوسرا حصہ ہے حضورالصلوات کا یہ تیسرا حصہ ہے فرحمت فخر ضمبی یہ چوتھا و تو یہ پانچواں انگانت طباء الرحیم یہ چھٹا ہے اس میں چھ جملے ہیں چھ پیراگراف ہیں چھ جملے ہیں اس کے اندر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رات قیامت کا ذکر ہے دن کے چلے جانے کا رات قیامت آمد کا اور رات کے کے ساتھ ساتھ بند مومن کے اللہ کے ساتھ خصوصی نشش دعا مناجات کے وقت آ رہا ہے اس کا تذکرہ کریں اور بند مومن خود کو غفلت سے نکالیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش اور توحفے کے دن میں جو خشک ہوتا ہے انسان سے ہو جاتا ہے یقیناً جنا انسان معاشرے میں رہ کر لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اپنے نگاہ کو بچانا اپنے زبان کو بچانا اپنے تمام آدود سے کسی کو تکلیف ہو جائے نہایت مشکل کام ہے انسان خلوت میں بیچ کر تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے اجتماعات میں رہ کر لوگوں کے بیچ میں رہ کر ہاں جی اپنے آپ کو پاک صاف رہنا نیا مشکل کام ہے اس لیے جو ہے رات کے آنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے گناہ کی مفرت کے دعا ہے. تو اللّہ آذا اقبال و لے اس جملے کے دعا اللہم اے اللہ اے اللہ یہ اللہ اس کا ایک ہیمان دونوں کا ایک مان ہے اللہ کہو یا یا یہ اللہ کہو ہاں جی دونوں کا ایک ایمان ہے ہر دعا, دعا کے موقع پر یا اللہ بھی کہتے ہیں اللّہ کثرت سے استعمال تو اے اللہ کے معنی میں اللہ کو پکار ہے یا اللہ یعنی یا عارف الزاف بولتے ہیں پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کہ جگہ پر اللہ میں آخر میں یا کے مذہب میں والا میم کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ یا کا جانشین ہے مقام ہے تو اللہ جو ہے پڑھتے ہیں اور دونوں کا معنیٰ اے اللہ اے پروردگار ہے تو اللہ حاضر اقبال و کا۔ ہاضہ کیا اس میں اشارہ ہے کس چیز طرح اشارہ کرنے کے استعمال ہوتی ہے تو اس کا مشعل جس چیز کی طرف اشارہ کے ہاض آئیے کہ اس کے اشارہ کس چیز کی طرف ہے جس چیز کا اشارہ کیا جاتا ہے اس کو کا مشاعر بولتے ہیں عربی ادب میں تو جس چیز کا اشارہ کیا جاتا ہے یہاں پر وہ کیا یعنی غروب آفتاب ہے اللہ یہ یعنی یہ سورج کا غروب ہونا سورج کا ڈل جھانجے غروب ہونا مغرب کے طرح ہونا یہ جو یہ غروب ہونا ہنج اللہ حاضا اقبال لینکا اللہ حاضنی یہ سورج کا غروب ہونا کس چیز کی نشانی ہے کس چیز کے فرماتے ہیں اقبال الینکا اقبال باوی فال سے آمد کے معنی میں ہے آمد زمانہ توجہ دلچسپی ہنج رجوع ماں مقبولیت یعنی یہاں معنی جو ہے رجوع کے معنی میں آمد اور رجوع کے معنی میں ہے خام جدید میں ہاں وہاں کو لکھا اقبال و ادباراً آمد و رفت یہاں پر کہ اللہ مہاجا اقبال اللہ لکھا یعنی اے اللہ یہ تیری رات کیا لیل رات کا تیرے تو کا کے کہ اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کو مخاطب کر کے فرمانے اے اللہ اے میرے اللہ میرے پرو یہ سورج کا غروب ہونا حنج اور مغرب کے ہونا یہ رات کے یہ کیا ہے اقبال الہلی کا یہ قدم ہے تیرے رات کی دوبارہ آمد ہے رات کی آمد ہے رات کے آمد کی ابتداء ہے یہاں سے اقبال ولی کا یہ رات کے آمد ہے اور دھانج اور رجوع ہے رات کا آنا واہ اعتبار النحار کا ادبار کے لیے چلا جانا اعتباہن اقبال و اعتباراً آمد اور رات اقبال آنا دن کا اعتبار چلا جانا یقینی بات ہے رات آئے گا تو دن چلا جاتا ہے ہاں یہی فرما رہے ہیں تو اے اللہ حاضر یہ اس دن کا یہ سورج کا غروف ہو جانا اقبال کا یہ تیرے دن کے یہ رات کے آمد ہے و اعتبار و نہاری کا اور تیرے رات کے جو ہے ہاں جی اور نہارے رات کے اور ادبار پوش کرنے اور چلا جانا ہے دن کا یہ سورج کا غروف ہونا ہے قدمے رات قیامت آمد کے نشانے ہیں اور ہاں جی اس کے پیدا کی ہے اور دن کے چلے جانے کا ابتدا ہے یہاں سے دن ختم ہو جاتی ہیں رات شروع ہو جاتی ہے ہاں سورج غروف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرما لیں سورج کو اشارہ کرتے ہوئے تو لے لیل کا رات کا اللہ مرادی سے تو یعنی مراد اللہ جل جلال اس بار کا معنیٰ میں دباربر دورن ان او نہارف عرب استعمال کریں دین یا گرمی کا ختم ہونا دبر نہار دن کا ختم ہونا سیف گرمی کا ختم ہونا تو یہاں پر اس بار بے معنی کیا ہے اے اس بارِ کا تیرے دین کا ختم ہو جانا دن کا چلا جانا رفتاً رفتاً رات ہاں جی رفتاً دن کا چلا جانا تو سورج کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ یہ سورج کا عروف ہونا تیرے رات کے آمد ہے ہاں جی یہ رات کے آمد ہے اور یہ جو ہے دن کے دن کا چلا جانا ہے ہاں جی اور دن کا ختم ہو جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ سورج کے غروف ہونے کے ساتھ ساتھ رات آ جاتی ہے اللہ تیری رات ابلاد کے رخ کرتے ہیں دن خش کرتے ہیں وہ اور ساتھ ہی ان دو دن کے چلے جانے اور رات کے آنے کے ساتھ ساتھ اب اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے اللہ کے پیارے بندوں کے لیے جو رات کی تارکی میں ریا سے بچ کر ہانجی ہوئی سے بچ کر شہرت سے بچ کر خلوت میں تنہائی میں اللہ کی یاد کرنے والے ہوتے ہیں یہی لوگ لہٰذا چونکہ دعائیں اللہ کے پیارے نبی سے منوی ہیں ہے فرماتے ہیں احساس دلاتے ہیں اپنے آپ کو اے بندے مومن ہاں جی حضور صلوات کا اللہ سے مخاطف ہے کہ اے اللہ حضور کے کی معنی کیا ہے حاضر ہونا ہاں جی حضور کے معنی حاضر ہونا حاضری صلوات صلات کے جمع ہے نمازیں تو حضور صلوات کا یعنی اے اللہ یہ تیرے نمازوں کی حاضری کا وقت ہے اب نمازوں کی حاضری کی بات ہے کیونکہ رات کو بہت سے فرائض بھی معلوم کی فرض اسی رات کے اندر ہیں پلس بہت سے نوافلات جو ہے رات ہے اب ان شاء اللہ ہم بعد میں توضیح میں بیان کریں گے تو حضور صلوات کا صلوات جو ہے سلاد کے جمع نمازیں یعنی اللہ اور نمازوں کی حاضری کا وقت ہے یقینی بات ہے دین دن کے جلا جانے اور رات کی آمد کے ساتھ ساتھ اب ایک تو فرائض میں سے معرب و ریشا کی نماز رات کے اندر ہے فلس جو ہے نوافلات بہت ہے رات کے اندر ان کے ہم ذکر آپ کو کریں گے تو اسی کی طرف اشارہ کریں حضور وسلمات کا اور تیرے جو ہے نمازوں کے آمد ہے نمازوں کی حاضری کا وقت ہے لہٰذا اللہ مجھے نمازوں کے توفیق دیتے ہوئے تیری عبادت و بندگی کے توفیق دیتے ہوئے تیرے درگاہ میں آجزی کے توفیق دیتے ہوئے اور رات کو اپنا آپ محاسبہ کرنے کی توفیق دیتے ہوئے اے اللہ فخر ضمبے یعنی فاغفر یہ امر کا شوا ہے غفر یا فر و غفرن سے گناہ معاف کرنا غفر یا فرماف بخش دینا درگزر کرنا وہ فاغفر عمر کا سفا اللہ سے مخاطب ہے اے اللہ پشتو بخش دے اور میرے بخشنے کے اسباب مجھے رات میں فراہم کرنے کی توفیق دے فخ ذمبی پشتو بخش دے مجھے بخش دے معاف کر دے گزار کر دے کیا چھ زمب بھی ضمب کے معنی میں یا کہ طرف نسبت دیا ہے تو میرے گناہ کے معنی اسی یاد سے میرے معنی میں میرے کے معنی تو فخ اللہ میری غلطی جو ضم کے معنی گناہ غلطی جرم اس کی جمع ذنوب آتا ہے تو فخر اے اللہ بش اضرات کی آمد کے ساتھ ساتھ نمازوں کی حاضری کے وقت میں میری غلطی اور میرے جرم معرما فخر ضم بھی میرے غلطیوں کو اور میرے جرائم کو مجھ سے دن میں جن بھی کوتاہیاں ہوا ہے میں نے دن میں جن بھی اے اللہ کسی مومن کی غیبت کی ہے کسی کو کاروبار میں معاملات میں جھوٹ بولا ہے کسی کو دھوکہ کیا ہے ہاں جو کیا, کیا انسان کرتے ہیں ڈیوٹی میں کوتاہی کیا ہے اور پتہ کسی سے مو کس کس سے مو مالک ہے کس کس کا حق میں نشینہ ہے معلوم نہیں کیا کیا انسان سے دن کو یہ ساری غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں کیونکہ دن میں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں لہٰذا ان کو تاہیوں کا بندہ اطلاع کرتے ہوئے ہو سکے تو یہ دعا کرتے ہوئے وہ ساری غلطیاں جو آپ سے دین کو ہوا ہے اپنے ذہن میں لائیں اپنے ذہن میں لا پھر کہیں حافظ ذم اے اللہ میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے فف ذم و تب علیہب کلبا جو ہیں یہ بھی امر کا سگا ہے امر حاضر کا سگا ہے پھیلے تابہ یتو توبطََ و مطابن سے اس کے معنیٰ کیا ہے نادم ہونا پشمان ہونے کے معنیٰ اور تب علیہ جب آتا ہے تو ہے توبہ قبول فرما میری طرف نگاہ ہے رحمت فرما تو یا دوسرے تابہ مال تو تابہ یتو توبن توبتاً بتابً ان سب اللہ ان سب کے معنی کہ گناہ سے رغردانی کر کے اللہ کے طرف متوجہ ہونا ہے نی طب آتے ہیں تو گناہوں سے توغردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا نادم و پشمان ہونا توبہ کے معنی اور طائف اس کے صفت ہے لیکن جب آتے تاب اللہ علیہ ہاں اس کے معنی کیا ہے تب علیہ اللہ سے یا اعلانی ہے تپ الیہ آئین کے ساتھ ہے تو اس کے معنی ہے اللہ کا جی اللہ تعالیٰ کا اللہ علیہ اللّہ تعالیٰ کا کسی کے گناہ معاف کر کے اس کو اپنی فضل و رحمت سے نوازنا یہ مراد ہے تو یہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے جب فرماتے ہیں اور تب جو ہے اسی سے سنبھال کر سکا ہے اور مبالکہ بھی تعبہ قبور کرنے والا بہت زیادہ تحبہ قبور کرنے والے معنی تو جب آتے ہیں توپ علیہ یہ اللہ میرے گناہ بحث اور توپ علیہ کا معنیٰ پھر کیا ہے عمر کا شیغا اس کا معنی یہ ہے اللہ سے توبے کی توحق مار رہے ہیں اللہ سے توبے کی توحق مار رہے ہیں اور جو توبہ نصیب ہو اس کی قبولیت کی توحق مار رہے تو اللہ توب علیہ سے یعنی اللہ سے قبولیتحبہ کی درخواست و التجا ہے اے اللہ مجھے توبے کے توفیق دے اور میرے توبہ قبول فرما یہ اللہ میں اس کا منع بھی اللہ سے اپنی نگاہ رحمت و فضل سے بندے کے احوال پر رحم و رحمت کی درخواست بھی یعنی تو تو والے یعنی اے اللہ اپنی نگاہ رحمت و فضل و شفقت سے جو ہے میرے حال و احوال پر رحم فرما مجھ پر رحمت فرما ہاں جی اور مجھے توبے کی توحفی کا عطا فرما توف علیہ کے دو معنی توبے کے توحفق کا فرما اور جو توبے کی توفیق دے اسے قبول فرما دونوں استحف علیہ کے معنیٰ میں اے اللہ تو علیہ مجھ پر نگاہ رحمت فرما ہاں جے جی مجھ پر نگاہ ہے شفقت فرما اور مجھے توبے کی توفیق دے اور جو توبے کی توفیق دے اس کو قبول فرما آخر میں اللہ کی طرف ہانجے جی اللہ سے اپنے لطف کرم و, و رحمت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کی طرف نگاہ شفقت و رحمت فرما دے یہ اللہ سے درخواست ہی. آخر فرما دے ان کا انتوا رحیم ان نا بلا شک و شبہ تو ہی کا کی تو کا کہ مانو تو انت دوبارہ یا تاخیر کے لئے اللہ تو تو ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہاں اور بار بار بندے پر نگاہ ہے رحمت فرمانے والا بار بار بندے پر نگاہ ہے شفقت فرما کے اس کے توحبے کو قبول کرنے والا ہاں میں آتا ہے بندے کا توبہ اللہ کے دو تحبوں کے بیچ میں آتے پہلے اللہ تحفے کے توبہ دیتے ہیں اپنے رحمت سے پھر دوبارہ اپنے رحمت سے قابول بھی فرماتے ہیں اس اللہ طواف ہے الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا بہت زیادہ مہربان کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بندے کی طرف چشم رحمت فرمانے والا اور بہت مہربان ہے تو یہ دعا کا مختصر ترجمہ لوگوں تک پہنچا دیا ہے جی کہ یہ پرور جی یہ غروب آفتاب یہ سورج ڈلنے کا وقت ہے جی تو آگے جو ہے دعا ان شالب مزید تو جی کل کے درج میں آپ کو دے دیں گے